اسی طرح مجبور جبرن, کسی بچے کو مجبور کرنا وہ ماں مجبور کرے وہ باپ کرے وہ معاشرہ کرے وہ حکمران کرے اگر جبرن اس سے طلاق دلوائی جاتی ہے تو وہ طلاق طلاق نہیں ہوگی اس کی جبر کی وجہ سے اللہ یا اس کے رسول نے اسے طلاق کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح مجبوری کی حالت میں طلاق کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے انسان مجبور بے بس ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے تو یاد رکھیں یہ طلاق تو بہت چھوٹی سی بات ہے اگر ایک مسلمان مجبوری کے وقت کفر کا کلمہ یا شرک کا کلمہ بھی بول دے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہی کر کے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے دل سے یہ نہیں کہا یہ ایم ایمان اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں یہ تو مجبوری کی حالت میں کہا تو اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص ایسا با ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی درست نہیں ہوگی اس کی طلاق نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ایک بات میرا ذہن ہمیشہ اسی میں تھا کہ مدہوش آدمی بس لوگ نشہ کرتے ہیں نشے کی حالت میں کہتے ہیں نشے کی حالت میں ایسا کر دیا میں ذہنی طور پہ اس طرف جاتا تھا ہمیشہ کہ نہیں ایک شخص کو اگر یہ علم ہے طلاق کیا ہوتی ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو بے شک وہ شراب کے نشے میں بھی ہے تو یہ طلاق ہو جانی چاہیے لیکن جمہور علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے اس لیے میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور جو امت کے جمہور علماء کا فتویٰ ہے میں اس میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی مدہوشی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی طلاق نہیں ہوتی میرے عزیز بھائیوں ہم یہ بات ذہن میں رکھ کے ہمیشہ یہ کام کیا کریں تو پھر اللہ رب العزت ہماری زندگی سے خیر کو نہیں اٹھائیں گے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں بعض اوقات خامت طلاق نہیں دیتا لیکن عورت بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے تو عورت کو بھی اسلام نے رستہ دیا وہ خلا کا رستہ ہے اور خلا کا رستہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ایک غلط ہے کہ ہم عدالت میں جا کے ایسی بہتان طرازی خامت کے لیے کرتے ہیں کہ جو بالکل ناجائز اور غلط ہے حال کے خلا کے لیے صحیح صورت حال بتانی چاہیے کوئی بھی عورت خلا لینے سے پہلے دو باتیں ذہن میں سوچے اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کی پسند کی وجہ سے اس قامت میں ایب کوئی نہیں وہ خوبصورت بھی ہے عزت بھی کرتا ہے بسانا بھی چاہتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ صرف اپنے دل کے ہاتھوں جو شیطان نے اس کے دل میں محبت کسی اور انسان کی ڈالی ہے اس کے ہاتھوں وہ اپنے خامت سے علیدہ ہونا چاہتی ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایو ممرعت سعلت زوجہ الطلاق فی غیریہ ما بأس بأس فحرام علیہ رائحة الجنہ جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے کھلا لینے کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہے وہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاؤں گا تو ہر خواتین کو یہ بات سوچ لینی چاہیے صرف اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اپنی زندگی اپنے خامد اپنی اولادوں کو برباد مت کریں یعنی پہلی بات اسلام کنٹرول کرتا ہے انسانی ذہن کی خوباستوں کو ہاں اگر واقع تن مجبوری ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی ہوئی ایک انساریہ صحابیہ سے ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آ کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرا خامد نیک ہے بہت اچھا ہے اس کے اسلام میں مجھے کوئی اتاراض نہیں ہے اور وہ مجھے چاہتا بھی ہے لیکن میں کیا کروں میں اسلام اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہوں میں کفر کو پسند نہیں کرتی کہ میں اس کے ساتھ بھی رہوں اور اس کی نافرمانی بھی کروں یہ بات مجھے پسند نہیں ہے تو آپ نے اس وقت پھر اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے تجھے حق مہر کے اندر ایک باغ دیا ہوا ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا پھر تمہیں واپس کرنا پڑے گا اس نے کہا جی میں واپس کر دیتی ہوں اللہ نے قرآن عزیز کے اندر بھی یہ بات فرمائی فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی اگر عورت وہ فیدیا دے کے اپنے آپ کو ازاد کر لیتی ہے یعنی حقیقت حک جو عورت کا حق بنا ہوا تھا وہ اسے فدیے میں دے دیتی ہے اگر وہ حق پہ اگری نہیں ہوتا اسے کچھ اور بھی دے دیتی ہے تو وہ دے کے اپنی جوان چھڑا لے تو فلا جناح علیہما پھر دونوں پہ کوئی گناہ نہیں لیکن یہ ذہنی خباست کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ واقعتاً کوئی ایسا عذر ہونا چاہیے کہ انسان ان باتوں کو قائم نہیں رکھ سکتا اس لیے وہ ایسا کرے تو فلا جناح علیہما اللہ فرماتے ہیں پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں اور یہ آیتیں اتری ہی تھی اور اسلام کے اندر سب سے پہلا کھلا جس عورت اور مرد کے درمیان ہوا تھا اور جس کا فیصلہ جناب محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کا تھا یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جب ایک عورت خلا لینے کے لیے وہ چاہے کسی مجلس میں اپنے خاندان کے لوگوں میں جائے تو پھر خامت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ زد میں آ کے طلاق بھی نہیں دوں گا چھوڑوں گا بھی نہیں اور تمہیں بساؤں گا بھی نہیں یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم کو کسی حالت میں پسند نہیں کرتے تو کوئی بھی شخص یہ حق نہیں رکھتا وہ عورت کے ساتھ اسے ظلم کے ساتھ اسے معلق رکھے یہ بات جائز نہیں ہے اگر عورت اپنا حق مہر چھوڑ رہی ہے اس کے علاوہ بھی حق دے رہی ہے تو پھر خامت کو ہر صورت اس بیوی کو کھلا دے دینا چاہیے لیکن یاد رکھیں کھلا اور طلاق ایک چیز نہیں ہے طلاق جو ہے اس میں رجوع کا پہلی اور دوسری طلاق میں رجوع کا حق ہے تین ماہ مدت ہے اور اس میں عورت کو حکم دیا ہے سورت طلاق کے اندر ف... جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کے تہر میں یعنی جب وہ ناپاکی سے پاکیز پاکیزگی میں آئیں تو طہر کے آغاز پہ انہیں طلاقیں دو وہ اصول اور اس وقت روک کے رکھو یعنی وہ تمہارے گھروں میں ٹہری رہے جنہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالنا ولا یخ اور نہ تم نے گھروں سے نکلنا ہے ہر دونوں نے عدت کے دوران گھر میں رہنا ہے لیکن جب خلا ہو جائے تو یہ نکاح فصق ہوگا یہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے طلاق کی عدت تین ماہ ہے تین حیض اور یہ جو ہے خلا اس کی عدت ایک ماہ ہے اس کا حکم بھی اللہ عزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی عورت کو اپنی عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت جو ہے ایک ماہ ہے ایک ماہ کے بعد وہ فارغ ہیں وہ اور شادی کر سکتے ہیں ہاں عورت کی مرضی سے اگر دوبارہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر یہاں صرف رجوع نہیں ہوگا پھر تجدید نکاح ہوگا جو دونوں کے درمیان ایک حق مہر لکھ کے دوبارہ کیا جائے گا یہ چاہے ایک ماہ کے اندر کر لیا جائے یا اس کے بعد کر لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے طلاق کے اندر تین ماہ کے اندر اگر انسان کرے تو رجوع کر سکتا ہے تین ماہ کے اندر بعد پھر وہ بھی عورت کی مرضی سے تجدید نکاح ہوگا وہاں ایسا نہیں ہو سکتا جب تین طلاقیں ہی مختلف وقتوں میں ہو جائیں تو پھر کیا زوجن غیرہ پھر اللہ کا حکم میں اس کی شادی جس طرح پہلے شرافت کے ساتھ کی تھی اچھے انداز میں کی تھی اسے کہیں اچھا شریف خاندان دیکھ کے شادی کر دینی چاہیے یہ سوچ کے نہیں کہ اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ چند دنوں بعد واپس پلٹ آئے گی یہ واپس پلٹنے والے نکاح کو کہتے ہیں نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں خبر دوں کرائے کا سانڈ کون ہے آپ نے فرمایا وہ بدکار اور بدتمیز انسان ہے جو حلالے کے لیے نگاہ کرتا ہے یعنی میں چند دن اس کے لیے نکاح کر کے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مولوی حلالے کے سانڈ بنے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی لانت کا سبب مولوی بن رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا لہن اللہ اللہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس شخص کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پہ اللہ کی لانت ہوگی تو اس لیے حلالہ یہ نکاح باطل ہے حرام ہے زنہ ہے یہ اس سے جو نکاح ہوا وہ بھی حرام اگر وہ دوبارہ پہلے خامد سے ہلالے کے بعد آئے گی تو وہ بھی حرام ہوگا یہ اللہ نے اس کے رسول نے جائز قرار نہیں دیا جسے ہم اسلام کے نام پہ کر رہے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں تن زوجن غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے دونوں اس ایگریمنٹ کے ساتھ شادی کریں کہ ہمیشہ وقت گزارنا ہے اگر وہ خامد مر جاتا ہے یا بال ان کا نبال نہیں ہوتا وہ چھوڑ دے تو پھر وہ اپنے پہلے خامت سے نکاح کر سکتی ہے یہ صورت ہے جو قرآن نے بتائی ہم نے ایک بدماشی کی صورت نکال لی اور اس کے لیے سانڈ مال بھی بن گیا اللہ, بھی اللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری بیٹیوں کی عزتوں اور اسمتوں کی بھی حفاظت فرمائے